پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز کام رکھیں اور زکو دیں تو وہ تمہارے دے بھائی ہیں اور ہم آئےتیں مفصل بان کرتے ہیں جانی والوں کے لیے